معلام کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو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 بتائیے یہ انداز تقریر اور یہ انداز کسی عالم کا ہو سکتا ہے تمام کیشیٹوں میں اہل حدیثوں کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے حدیث ملازم وضی اللہ تعالی عنہ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفرن روح مسلم کی کتابی ایمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پہ کو کتاب المان ملائے رابطی حضرت عبداللہ ابن مسود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گالی دینے والا فافق ہے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 حدیث پاک ملاحظہو پاک ملا جاؤ کن رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روسم فی کتابان اور روا بخاری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 وہ عقل زبی اور جو ہمارا زبیحہ کھائے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا زبیحہ کیا تھا جسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو کرنا یہ تھا صحابہ کرام کا ذبیحہ الحمد ہم اسی طریقے کا ذبیح استعمال کرتے اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں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 پہلے اس میں دیکھ لیں روایت اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِّن منصورین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 امت کے اس فرقے کو امت کی اس جماعت کو امت کے اس گروہ کو, کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا قیامت تک ذرر نہیں پہنچا سکتا اور یہ فرصہ قیامت تک رہے گا اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدسین حضرت محمد بن اسماعیل الباری اور ان کے استاد محترم مشہور ناصب حدیث مشہور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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں تو پھر کی اولاد کیسے ہوئے غور کرنے کی بات ہے ایک بات اور لینے حضرت إلى تنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي إلى ثلاث في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رمعه كرمزي في كتاب الإيمان بابه افترق هذه المم وقال أحمد بن حنبن رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أذري من هم. حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی مدد نے اپنی ماں کے ساتھ گرا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کلار سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا وہی جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا کہ طریقے کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا منہج بتایا گیا ماں انا و صحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے حضرت امام احمد بن بال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے ماں انالی وا صحبی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے اللہ آل حدیث فلاں ادری من ہوں تو میں نہیں بانت جانتا کہ وہ پن ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہے ایک روایت حضرت صوبان کی جس امام ابن رحمت اللہ, باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلما اس, اس حدیث کو ملا نے اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح بست کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا کس پر رہے گا الحق حق کے اوپر رہے گا منصوری اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تعید ہوگی اور لا یزرحم من خز ان کو رسوا کرنے والے ان کو بدنام کرنے والے حضلان کے معنی رسوائی بدنامی ان کو بدنام کرنے والے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے بدنام کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ سبارک و تعالی کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ روایت ابن ماجہ باب و ابتباعی سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں ہے پہلی چیز قابل غور ہے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 یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انتہا رہا استمرار بلا انتہا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا ما زالا زید غنین زید ہمیشہ غنی رہا استمرار ہے زنا کے اندر اور بلا انتہا ہے کہیں کٹ نہیں ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا لا لاتو برابر رہے گی یعنی استمرار بلا تھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی تھی ورنہ لا لاتذوں کا مپادی سمجھ میں نہیں آئے گا صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی ورنہ لا لاتزالوں کا مپاد سمجھ میں نہیں آئے گا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 سن اسی ہری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا ایک سو پچاس ہری میں ہو رہا ہے اس کے بعد ہنفی مسئلہ مطلب وجود میں آیا تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب ہنفی مسئلہ مطلب وجود میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے اس سے پہلے ایک جماعت تھی اس لیے کہ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 ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی دوسرا نقطہ یہ معلومات پائے پتن ایک ہی جماعت رہے گی یہ چار برقی بول سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت رہے گی یا چار چار کو برخت بول رہے ہیں کہیں ایک جماعت رہے گی چار چار جماعتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی hey. ہے وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے وہ کوئی دوسری بھی جماعت ہے یہ طائفہ کا مفاد ہوا لات کا مفاد سمجھنا ہے تو مفاد سمجھنا ہے آگے بڑھی لا تضال تو الحق وہی جماعت وہی کرو حق کے اوپر ہوگی حق کے اوپر ہوگی بکیا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 ماڈر دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں جواب دیتا ہے تمام دلائی کے خاتمے کا اعلان مادرن دور میں گالیاں یہ، یہ یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے شریر ہے اس بات کی اس کے بعد دلائی سب پہنچ گئے ماڈرن دور میں ڈالیاں جواب تمام دلائی کے خاتمے کا اعلان تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو,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 ان سے جھگا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں جہاں دیکھو دلہ پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لفظ بتا رہا ہے من خالف ہو کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے جھگڑا کرتے رہیں گے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 چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس اجیب کے پاس سے دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر کوچ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ایک نکتہ ہے ایک نقطہ یہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا برہان کا مطالبہ کرتا ہے سلطان کا مطالبہ کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیلی ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ بلکہ کہا گیا برہان لاؤ اور کہیں کہا گیا ہاں سلطان کیا بات ہے قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا فاطو بے دلیل دلیل لاؤ دلیل تو سب کے پاس فرم کہتا ارے دلیل تو برجی کے ہے دلیل کے پاس ہے دلیل تو کابھی کے پاس بھی ہے دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے قرآن حکیم کہتا ہے دلیل تو ایسا نہیں بولتا بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ برہان کسے بولتے معلوم ہے قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی سورج کی وہ شوائیں جو سورج کے قریب ہوں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 قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے قرآن کا اندازہ کتنا خوبصورت ہے لائٹ لے لیتا ہے جی? جی? انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہاؤ جی ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے اچھا بسلطان سلطان یہ اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بہجین کیوں نہیں لاتے سلطان الگ ہے بہجن الگ ہے دونوں کا محموم سمجھا دو پھر آگے بڑھتا ہوں سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام سے ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے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 ہا اولا خزون علیہ تو بھائی کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے قرآن حکیم برہان کا مطالبہ کرتا ہے یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برحان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہے دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں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 جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے اگر ضائف ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے لہذا تمہاری دلیل ہے کس کام کی قرآن حکیم ایسی دلیل کو لاک مارتا ہے ایسے دلائل کو کہتی ہے کہ ربی کی ٹوکری میں ڈال دو گا لیکن مطالبہ دلیل کا نہیں مطالبہ سلطان بجین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی سبھی سے پاک سے یہ بہب الحدیث کب سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں لا لاتوں کو مفاد بتا رہا ہے اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی مات ایک ہوگی خواہ فتح کا مفاد ہے اور برابر لڑتے رہیں گے کہیں چھپ نہیں بیٹھے رہیں گے یہ لا ذرحم من خالفهم کا مفاد ہے اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی آخری ٹکڑا ہتکا یا کیا امراحی عزا تک کی قیامت آ جائے یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت کی جماعت موجود رہے گی اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کی کیا اس حدیث پاک سے مراد اس حدیث پاک میں جس پائے پا کی بات کہی گئی ہے جس گروہ کی, کی بات کہی گئی ہے جس جماعت کی بات کہی گئی ہے کیا وہ جماعت حفیظ جماعت ہے اس لیے کہ وہ تو اسی سال کے بعد وجود میں آئی ہے سبھی سے پہلے تو یہ گا نہیں ایک نتا پیش کیا جاتا ہے اس کے پاس نکتوں کی سوا ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل رکتے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد بہت بسین ہے آج کے اہل حدیث تھوڑی ہے ایک اعتراض تو یہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا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 ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے اس لیے کہ اسلام کو حضرت آدم سے اب ہمارا امتیاز کیسے ہو عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے مسلم کہتے اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے دور سے ہی ہے غور کیجیے تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد لیا ہے جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے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 بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد میں معیار ہے اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمد ہی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں لہذا بدعتوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد میں آ معیار ہے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 اس کو محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں اور اہل الحدیث عام ہے عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن حقیم کہتا ہے خلیہ اہل الب اے اہل کتاب تو اہل کتاب سے مناسب علماء ہی ہے کیا تمام یہودوں نے سارا قرآن حقیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے اہل کتاب سے مراد یہود یہودارا کے عالم بھی ہے اور عوام بھی ہے لہذا اہل الحدیز سے مراد عالم بالحدیث بھی ہیں اور آم آمی آمی حدیث بھی. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہے اس لیے کہ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 یہ حد کا دست ہے سیکوڑے لگائیے میں نے اس کیٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے مغل اعظم فلم سے ہوگی حضرت میں اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اکبر کے بارے میں پرانی حکم کیا کہتا ہے آیت قریب امراز بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ان الذين کرون بالله ورسولی اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے ویدو وَي نا الفر ریکو بہین اللہ و اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور تیسرا کام کیا ہے منو باز بعد اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعد اسلامی باتوں پر اور بعد اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں بات کو مانتے ہیں اور کا انکار کرتے ہیں اب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 تمام مذاہب میں مشترک ہے لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین ہے کیا اسی کے بارے میں پرانے حکیم کا یہ ارشاد تھا بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وہ اقولو نہ نکم نوبی باز بات کو مانتے ہیں بات کا انکار کرتے ہیں اور ایک تیسری راہ نکال لینا تخیصانی کا سبیلا اس کے درمیان ایک راہ نکال لے یعنی بنایا اس میں قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں حقا ایسے لوگ پکے کافی رہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہیم تیار کر رکھا ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی اس نے مہیش بٹ بھی بڑی کی مہیش بٹ کی پیٹرکار کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے یہ انتہائی گٹیا درجے کا فلم صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے میری معلومات نہیں زیادہ ہوا پرانے حکیم مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو سورکمان کیا خلاؤ محین عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا پرانے محیط اس کے لیے بھی رسوا کنازاد اس کے لیے بھی رسوا کنازاد اللہ فرماتا ہے سیمنشری اور لوگوں میں سے باز ہوا ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں لہو کا مطلب دیکھ لو حدیث کا مطلب دیکھ لو ایسی بات جو کھیل ہو یہ جو ڈائلگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے جو ڈائلگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے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 کیا سزا ہے وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے الاقدن رحماد یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی, بھی کہا گیا اُلا ارحماد ان کے لیے بھی رسوا فن حذا ان کے لیے بھی رسوا فنزاب اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی کاتمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رسب السان ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکاً حنفی تھا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 السلام علیکم حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پاس ایسے کتاب ایمان بلائے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو یہاں یا اہل عبیت ان کی کام کھینچ رہا ہے کتنے بےضمیر لوگ ہیں اللہ و تعالی ان کو ہدایت میں زمیر زمیر ہے کتنے بے ضمیر لوگ ہیں کتنے بے بےضمیر لوگ ہیں اہل حبی کام کھیترا اور تم جنگ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے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 مؤمن مرآت المؤمن و و تھی کتاب حضرت ابودا دِس عدیب سے دیکھ لی جائے ایسے ہی موجود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی تانے کھینچی جاتی ہیں بتا تانے کھینچی جاتی ہے اس کی تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے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 یا خوب کو آ رہی اس کی جائیداد کی نگرانی کرو خطی اس کے پتے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو اس کی آبرو کی حفاظت کرو اس کے مال کی حفاظت کرو یہ ایک مومن کا پریزہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے عالم کو شریعت سکھانے چلے اللہ نے ہدایت یا عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور حدیث کے تطربوں میں لگا دی ہے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 ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہ دوسرا السلام بولے و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیزاب بھی کر دے لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درو شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے رفیدین آداب کرتا ہے یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انخا تھا سب احاطہ دور دورہ تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اٹھارہ سو دس کے اندر اٹھارہ سو دس عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ ابد رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا اٹھارہ سو دس میں جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا یہ پہلے حدیث ہی تھا اللہ اکبر قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک کہلے حدیث ہی تھا حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد بدیو زماں بردوانی کے حوالے یہ نسخہ دیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک کہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا لوگ فکر پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے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 جنوب جنوید اور پایز گستامی پڑھے ہوں گے خواجہ اجمیری پڑھے ہوں گے امام ابو حنیفہ پڑے ہوں گے امام صافی پڑے ہوں گے امام احمد ابل حنبل پڑے ہوں گے امام مالک پڑے, پڑے ہوں گے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاص کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کڑا کیا جا سکتا ضرور شریف پڑھیے اللہ محمد آل محمد انتما صلی آل اللہ آل تعالیٰ ابراہیم والا علی آل براہیم اللہ حمید المجد اللہ محمد محمد انبارک ابراہیم عالا علی ابراہیم اللہ حمید المجی اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے اہل حدیثوں نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ورنہ لوگ مقام نبوت سے آچنا ہوتے نہ آسنا ہوتے مقام رسالت سے نہ آچنا ہوتے نہ واپس ہوتے یہ حجیف کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر عجیب بات ہے ساتمی صاحب فرماتے شکا پہلے آئی بخاری بات میں آئے. ایسی حرکت ہے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 صاحب کرام کیا لے کر آئے تھے حضرت عثمان ابن ابلاقی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے ساتھ سترہ صاحب کرام رام ہیں یہ سترہ صاحب کرام کیا لے کر آئے جواب دیجئے حنفیت لے کر آئے ارے حنفیت تو اسی کے بعد کی بات ہے یہ لوگ پندرہ ہری میں کیا لے کر آئے حضرت عثمان ابن ابلاس وقفی یہ سترہ صاحب کرام جو ہندوستان میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے حفیت لے کر آئے نہیں مالکیت لے کر آئے نہیں ہمبلیت لے کر کے آئے نہیں شافیت لے کر کے آئے نہیں پھر کیا لے کر کے آئے نبوت کی شمع لے کر کے آئے قرآن اور حدیث لے کر کے آئے اور اس کے بعد حضرت علی کے دورے مبارک میں پھر تین صاحبی آتے سوال یہ ہے کہ یہ پھر تین صاحبی کیا لے کر کے و حدیث لے کر کے آئے? پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چار صاحب سا... تین حضرت علی کے دور میں آئے چار حضرت معاوضیہ کے دور میں آئے میں پوچھتا ہوں حضرت معاوضیہ کے دور میں چار صاحب کرام جو ہے وہ کیا لے کر کے آئے قرآن و سنتی لے کر کے آئے اس لیے کہ اس وقت کو حفیظت نہیں مالکیت سی نہیں حمبلیت نہیں شافیت نہیں اس کے بعد حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابیہ حضرت منظرف نے جارود ابدی حضرت منظرف نے جارود ابدی حضرت عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آئے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 محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کا کی عمر کتنی تھی اسی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی 12-13 سال کے تھے اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی صابحی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا مانکیت کا وجود نہیں تھا شاپیت کا وجود نہیں تھا ہم کا وجود نہیں تھا پھر کیا لے کر کے آئے یہ لوگ بھی صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے اللہ اکبر یہ کہنے والا کس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقا پہلے آئی حدیث بعد میں آئی یہاں عالم یہ ہے کہ حدیث سے پہلے آئی فقا تو بعد کی پیداوار ہے فکا تو بعد کی پیداوار ہے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں فرمائے ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی فرشتہ آتا تھا بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہو رہی ہے غلطی صحیح کیجئے آپ اور یہ تمام صاحب کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان کا تقاضا ہے غیرِ نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے دلیل دلیل بتول مجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے قول اس طریقے کا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے برسے تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے کیوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اقول میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ اور تم بولتے ہو کالا ابو و بکر وہ عمر ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی دادی کی وارثت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عمر نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک کی بات کو نہیں مانا جا سکتا اسی طرح حضرت امام شاف اللہ علیہ نے فرمایا وقال الامام فتح مجید کے اندر یہ بار بھی موجود ہے حضرت امام شاپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجما ہے تمام علماء امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے صحیح صنعت کے ساتھ کوئی سنت آ جائے تو کسی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جائز نہیں چھوڑنا یہاں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بڑی بے دردی سے امام کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں امام مالک کا کال دیکھیے حضرت رحمۃ اللہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, فرمایا مَا مِنَّا اِلَّا وَهُوَ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو نبی کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے اس قبر والے کی بات کو سوائے ماننے اور سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم امام بو حلیفہ کی بات کو لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں امام شاعری کی بات کو لے سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے اور میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے دربارے الہی میں اس طرح حاضری دی کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی کسی امام کی بات کو نہیں مانا تو وہاں آپ سے بات پورت نہیں ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا تم نے امام بو انیفا کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے پوچھا جائے گا امام شاپے کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے انہیں پوچھا جائے گا امام مالک کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے انہیں پوچھا جائے گا امام احمد حنبل امام احمد بن حنبل کی بات کیوں نہیں مانی لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قیامت کے دن آپ سے نہیں بچ سکتے ہیں تمام دنیا والوں کی بات کو رد کرتے دے نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک کو تعالیٰ کی گرفت اور اس کے موافذے سے نہیں بچ سکتے یہ بات یاد کر لیجیے عجیب بات یہ ہے کی اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی ایک مثال دے رہا ہوں میں بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں امام احمد حمب حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں یہ عقیدہ سیدھا چاروں نام برحق اس میں یہ بھی ہے اچھا قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي جو دنیا میں اندھا رہا یہاں وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹا ہوا ہوگا جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا میزا نے کبرا شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد حمل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے ولا تخن تکلیف پہننا داری کاما البصیرہ حضرت امام احمد حمل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے بتائیے اب امام براہ تو بات مانو نا چھوڑو نا حضرت امام احمد بن اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ولا تقلید پر تنا مت کرو نظار کا عامہ بصیرہ یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے اب جب امام براہ کریں تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو. عجیب بات ہے اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں عجیب بات الٹا چور کوتوال فٹاٹے اور وہ چور مچائے شور والا مسئلہ ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں بھی اس رکا کا حکم دیا ہے اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے صحابہ نام کا بھی عمل دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تبصرہ بھی حدیض پاک کے اوپر دیکھ لیجئے حدیث پاک اس طرح ہمارا <سؤال> موجود ہے ترجمہ کیا ہے حضرت عزیز فرماتے ہیں بارہ ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے یہ ان کا مبلک علم ہے مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے ممالک نہیں ہوتی ان کے جملوں سے واضح ہے کس آدمی کو کچھ اتا پتہ نہیں ہمارا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو اوبئی بن نقاب مشہور قاری قرآن حضرت ابئی بن نقاب کو و تمیم الداری اور حضرت تمیم الداری کو ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا یہ عمری حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم ہے کوئی پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں ہمارا امار رسی اللہ و تعالیٰ ان کو, و تمیم کو اور حضرت دیا ان لوگوں کو تراوی پڑھائیں کتنا بےحدہ اشرت رکاتن گیارہ رکات گیارہ رکات تراوی پڑھائیں سال پھر راوی کہتے حضرت صاحب و کان القاری اکرو بل مہن. سو سو آئے تو پڑھتا لمبی لمبی سورتیں پڑھتا تھا ہتھا کننا نہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا یہاں تو تیئیس رکاط بنٹو میں ہو جاتی پتا ہی نہیں چلتا کہ تیئیس رکات کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ رکاط اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی صورت پڑھتا تھا اور چولے قیام کی وجہ سے لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا آفاج جمع حد تک ایسی ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے کی سہارا ہوتا تھا. پہلی بات کیا معلوم ہے حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ گیارہ رکاب تراوی کو حکم تھا اوبید نکاب اور تمیم کو تمیم کو حکم تھا عورتوں کو تراوی اور کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراوی پڑا طرف ہے یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات گیارہ ہی رکعات پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے گیارہ ہی رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا اچھا کہتے تحجد الگ ہے تراوی الگ ہے آخری ٹکڑا دیکھیں میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں وکان القاری اپرو بل میں ان لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا تولے قیام کی وجہ سے آخری ٹکڑا دیکھو کن فریف اللہ اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی اب میں کہتا ہوں کہ تناوی پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی تب تعجب کا پڑا انہوں نے <laughs> دیکھیے یہ لکھتا تراوی پڑھ کر کے نکلے فجر کے قریب نکلے پھر تحجد کے ٹائم کہاں رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے گیارہ رقاب پڑھانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحاب کرام کا عمل گیارہ ہے تمام صحابیات کا عمل گیارہ ہے اور تحجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے عما کنہ نن شریف لمبی لمبی ہم لوگ رکاتیں پڑھتے تھے گیارہ رکات وہ بھی بڑی لمبی لمبی یہاں تک کہ فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی جلدی جلدی ہم لوگ جا کر شہری کھاتے تھے اب سوال یہ ہے کہ ترابی پڑھنے کے بعد آدمی شہری کھائے گی کہ تعجد پڑھتے بیٹھے گا کہہ رہے ہیں اللہ کی بز الجر طلو ہونے والی ہوتی تھی حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تعجب اور ترابی ایک ہی چیز ہے جو کہتا ہے کہ تعجد الگ ہے ترابی الگ ہے وہ اس حدیثات کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہو. اب حدی سے پاک پر حضرت امام مالک کا تصرہ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب المسباح المساوی سلاطف تراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں الفاظ یہ ہیں ابل سلا تو رس اللہ صلی اللہ تیلا عہدہ اشرت رکاتم بل متر کل نام قَال, وَلَا مِنْ اَيْنَ الفاظ حضرت جلال رحمت سی سی ہے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیا ہے حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرمایا کہ جس چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا البی جمال عمر ابن الخت حضرت عمر الخط نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا وہ ہوا احدہ اشرت رقت وہ گیارہ ہی رکاط ہے وہی خلاف رسول اللہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی کی نماز ہے کیا پوچھا گیا تیلا احدا اشرت رقت بلبر وطر؟, وطر کے ساتھ گیارہ رکع وطر ملا کر گیارہ رکھا تیلا احدہ اشرت راقت بلوطر متر کے ساتھ گیارہ رکعت سارے نام حضرت امام مانی فرماتے ہیں ہاں جی جارا رکعت مطر کے ساتھ اور آپ فرماتے ولا ادری معلوم نہیں مین عین اہدی سے حاضر رکول کثیر اتنے زیادہ روکو کہاں سے ایجاد کر لیے گئے یہ تیئیس رکعت کی طرح کتنے رکاط یہ رکوئے کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں گویا کہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ گیارہ سے زیادہ تو احداث کہہ رہے ہیں اس لیے کہ لفظ احداث ہے ولا ادری مین این اس رقول کا صرف مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رقو ایجاد کر لیے گئے پیدا کر لیے گئے یعنی گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا درحقیقت احداث ہے اتنے زیادہ رکو کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ حضرت امام مالک کا تبصرہ اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو گیارہ رکع تراوی پڑھونا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دہائی دیتے ہو نا تو حضرت امام ساری اتنے یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 11 ہی رکع تراوی پڑھنے کا حکم دیا تمام صحاب ارام گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات پڑھتی رکات اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے حکم کو ٹالا تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی فیصلہ لوگوں اوپر تان کیا ہے انہوں نے تنظ کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں تین طلاق ایک مجلس کی تین مانی جاتی تھی اچھا پہلے ایک روایت پھر اس کے بعد دوسری روایت وان سالم عبد اللہ حکومت انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يقول عبد الله ان عمراني من عمره الى الحج فقال